السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا هذبه بن طالب قال حدثنا همام انقدد عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيرغلون الجنة فيسميهم أهل الجنة في الجهنميين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستقله ونعرض بالداج من شرور نفسنا ومن سجئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن جغل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ووحده لا شريف له وأشهد أن محمد ربه ورسوله يا ريوه الذين آمنوا تقل لها حق قاده ولا دموتن إلا وأنتم مسلمون يا ريوه الناس تقلوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله بانا عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله وعسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محمد کمال بیش رکھ لیے سگلی من سرلی امری وقد مل لی جو حدیق آپ نے سماعت کی ہے اس کے راوی سید ان سب خادم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاتر فرمایا یکر و من النار بعدما بڑا مسح منہا صف ایک قوم نکلے گی جہنم سے بعد اس کے لئے انہیں جہنم کی حرارت چھو چکی ہوگی یعنی جہنم کی حرارت یا جہنم کے شعلے ان تک بڑکے ہوں گے جن کے نتیجے میں جو ایک حرارت ہے آپ کی یہ اس کی سیکاری اچھی خاصی وہ ان کی ہوگی اور انہیں جہنم سے نکالا جائے گا فضل خلون الجنت بس وہ جنت میں داخل ہوں گے فجم اہل الجنتی الجہنمی جنتی ان کا نام رکھے ہوئے جہنوی یہ جہنوی لوگ ہیں اس عدیض سے جو علماء کا فراہم ہے وہ یہ ہے کہ جہنم میں ایک تو ہے داخلہ کفار کا مشرقین کا دوسرا وہ مواقع دین جنہوں نے گناہ کیے اور اللہ رب کی مشیرت نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ ان کو آزاد دیا جائے جہاں تک کفار مشرقین کا معاملہ ہے وہ جہنم میں پوری طرح تھک جائیں گے جہنم کی آگ انہیں گھیر لے گی اوپر سے نیچے سے آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے اور وہ مکمل اس آدمی ڈوبے ہوں گے یسنہا یم مدین لحمن جہنم و نہادن و من فوت غواش اوپر نیچے سے مکمل یہ اس جہنم کے آدمی غرب ہوں گے ڈوبے ہوں گے یہ کفار ہے جہاں تک مومن موحدین معاملہ ہے جن سے خطائیں سرزد گناہ گنا سرزد ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آزاد دینے کا فیصلہ فرما لیا تو انہیں پوری طرح جہنم کی آگ میں غرف نہیں کیا جائے گا اور جہنم کی آگ انہیں چاروں طرف سے نہیں ڈھانپے گی بلکہ جہنم کے شولے ان کی طرف لپکیں گے جس کے نتیجے میں ان کو حرارت پہنچے گی بہت زیادہ اور وہ حرارت ان کے جسموں کو جلائے گی اب یہ سلسلہ کتنا عرصہ ہونا کے علم میں تو پھر بال آخر انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا ان کے عتیدہ کی برکس سے توحید کی برکس سے اور پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے وجہ یہ ہے کہ جہنم جو ہے یہ اصلا کفار کا ٹھکانا اور ایسے لوگوں کی سزا جہنم میں کبھی پوری نہیں ہوگی کیونکہ یہ لوگ جہنم کے لیے بنائے گئے ہیں جہنم ہی ان کا ٹھکانا ہے تو ان کی سزا کبھی پوری ہوگی نہیں ہمیشہ رہے گی لیکن یہ جو مواحدین ہیں مینین اور خداکار یہ اصلا جہنم کے لیے نہیں ہیں اپنی توحید کی برکت سے جنت کے لیے ہیں. لیکن یہ ایک عارضی عمل ہے کہ انہیں جہنت میں داخل کر کے ان کے گناہوں کو عارضی سزا دی جائے گی اس کی مثال یوں سمجھے جیسے ایک کپڑے پر نجاست ہو وہ نجاست دھونے سے صاف ہو جائے گی لیکن اگر اصلاً ایک چیز نجس وہ کبھی پاک اور صاف نہیں ہو سکتی تو کف کفارک اور خوش رکیل کا معاملہ اس اصلاً نجاست والا ہے انہیں کوئی چیز پاک نہیں کر سکے بھلا نجاست کیسے پاک ہو سکے لیکن جو لوگ خزاکار ہیں جس نے ساتھ دی کپڑے پر نجازت کی اصلاً وہ کپڑا ہے جو پاک ہے اور نجاست ایک عارضہ ہے جو پانی سے دھل کر ساتھ ہو جائے اسی طرح ایک مومن موحد اس کا اصل جو وجود ہے وہ جنت کے لیے ہے اور جو خطرے ہیں گناہ ہیں وہ نجات کی معنی پہ ایک ایسا عارضہ ہے اللہ تعالیٰ اسی ابتدا میں اگر نہیں فرماتا جیسا کہ اس کی مشیت اور حکمت ہے بلکہ اس کو سزا دیتا ہے تو سزا سے بنا آخر وہ گناہ پاک صاف ہو جائے گا جیسے پانی سے دھونے سے نجاست پاک صاف ہو جاتی ہے بار کے جہنم میں جانے والوں کی دو قسمیں ہیں ایک کفار کا مشرقین کا جانا جو اصلا جہنم کے لیے ہیں یہ پوری طرح جہنم کی آگ میں ڈھانپ دیے جائیں گے آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے اوپر پیچھے سے اور جہاں تک یہ مومن معاشدین خطاکاروں کا معاملہ ہے یہ داخل ضرور ہوں گے مگر آگ ان کو چاروں طرف سے ڈھانپے گی نہیں بلکہ جہنم کے شرل لپکیں گی ان کی طرف جس سے ان کی حرارت اس کی حرارت ان تک پہنچے گی اور وہ ان کو جلائے گی اور اس معاملے کو معمولی نہ لیا جائے کہ جہنم کا اعزاز اللہ کا اعزاز یہ بہت ہی دردناک ہے یہ شرل اور یہ حرارت بھی ناقابل برداشت ہے جیسا کہ آگے فرد حدیثہ ہے <تصفيق> قال حدثنا نوسى قال حدثنا أبوهيب قال حدثنا عمر بن يحيا عن أبيه عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله سعال من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون قد انتحيشوا وعادوا حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو قال حمية وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنها تخرج صفراء مرتوية يهديث سيدنا رسولي الخضري غزل عنه برواسه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت النار یقول من کان فی قلبی حبت عمین خود امان فخر یوح فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کا فی قلب ہی جس شخص کے دل میں تھا تھامان من من ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا عقر اسے جہنم سے نکال لو جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا رائی کا دانہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اور وہ صاف نظر بھی نہیں آتا اپنا چھوٹا ہونے کے بنا پر اتنا سر ایمان بھی اگر ہو اللہ تعالیٰ اس ایمان کی برکت سے ایسے انسان کو جہنم سے نکالنے کا حکم جاری فرمائے گا جو نا تو وہ نکالے جائیں گے شو یہ شو یہ وحش اس کا مادہ ہے اور اس کا مانا چمڑے کا جل جانا اور ہڈیوں کا باہر نظر آنا جب ان کو نکالا جائے گا تو ان کی صورت ایسی ہوگی کہ ان کی اوپر کی کھال جل چکی ہوگی اور صرف ان کی ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دے رہا ہوگا وہ آج الحما اور بالکل وہ کوئلہ بن چکے ہوں گے فیورخونا کی فی نہر الحیات تو انہیں نہر الحیات میں ڈال دیا جائے گا نہر نہر الحیات کا نام زندگی کی نہر اور حیات پیدا کرنے والی نہر بطرو نہ کما تم بتبت کی ہمیں تو پھر وہ اس میں اگیں گے جیسے ایک دانا الحبہ بدر کے معنی میں بیج جیسے بیج اگتا ہے حمیل ال میں یہ حمیل سیور شبا کا سیوا محمول کے معنی میں محمول کے معنی میں تو محمول الصیل جو پانی بہتا ہو کسی نالے کا یا نہر کا تو اس میں یہ خشو خوشات اور پنکے بھی بہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس طرح کوئی بیج ہو جو محمول سیل ہو پانی کے اوپر ہو بہہ رہا ہو ساتھ تو بلا پھر پانی اسے کنارے پر پھینک دیتا ہے تو کنارے پر وہ بیج بہت تیزی سے اگتا ہے نویل ازاں تشریح تھی کہ جیسے محمول سیل کو بیج ہو اور بہتے بہتے وہ کنارے سے آ لگے اور پھر وہ اس زمین کی عمدگی نرمی اور مسلسل پانی کے بہاؤ کی وجہ سے تیزی سے وہ بیج اگتا ہے اور ایک پودا اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے تو کماتا تو شبت ہوتیلی سیل یا شمیت سیل ان وہ دانہ جو محمول الصیر ہو اور بلاخر وہ پانی کی جھٹکوں سے یا اس کی ٹھوکروں سے کنارے پر آ لگے اور پھر وہ اگنا شروع ہوتا ہے اور بڑی تیزی سے اگاتا ہے وقال ندی صلی اللہ علیہ وسلم الم ترو ان تم بدھ سفرا اور ملتبیہ آدمی دیکھا کہ وہ بریج کیسے اگتا ہے اور بالکل سفرا ضرب اور ملتبیہ جو بر کھائے ہوئے مقصد یہ ہے کہ جب اللہ رب ان لوگوں کو جہنم سے نکالے گا دل پل جیسے ایک مردہ انسان کی قیفیت ہوگی ہے وہ ان کی شکل ہوگی اور گوشت ان پہ جل جبا ہوگا اور ہڈیاں ان کی کوئلے کی مانے دکھائی دے رہی ہوں گی اور پھر ان کو نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا اور اس کا ایک پانی جو زندگی کے جوہر سے بھرپور اس کے نتیجے میں ان کا جسم جلدی تیار ہو جائے گا جیسے وہ بیج جو پانی میں بہہ رہا ہو اور بلا کنارے آ لگے اور پھر وہ اس کنارے کے عمد کی عمدگی زمین کی نرمی کی بنا پر تیزی سے اگتا ہے اس طرح ان اہل جہنم کے جسم بھی تیزی سے تیار ہو جائیں گے اللہ عصد نے جنت میں داخل کر دے گا اگلا حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ الجہن کہ اہم جنت ان کا نام رکھیں گے جہنمیین ان کو جہنمی کہیں گے ان کا نام جہنمی رکھیں گے تو اللہ تعالی اس نام کو ان سے مٹا دے گا اور جب لوگ کہیں گے کہ یہ جہنمی ہے تو ایک حدیث کے مطابق حدیث میں آتا ہے کہ برحال ادائی کو تقاف الجبار بلکہ یہ لوگ جبار کے اوزقار ہیں اذقار عتیق کی جمع اس کا مانا آزاد کردہ یہ آزاد شدہ یہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا تو یہ اوقات الجبار ہے انہیں ایک نسبت دی جائے گی بڑی عزت والی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوں گے یہ اوتقا البا اوتقا مسلم احمد کی حدیث کے اعتبار ہیں اور بالہ حدیث میں ان کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ ہاں اللہ فتقاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے نکال لیا جہنم سے اور یہ ان کے لیے ایک شرف کی بات ہوگی ان کا عقیدہ قابل قبول تھا ان کا ایمان قابل قبول تھا جس کی بنا پر انہیں جہنم سے نکال کر جنم کا داخلہ عطا کروا دیا گیا تو اس عدیس میں ایک تو ایمان کی برکت الفضیلت عقیدہ کی برکت الفضیلت واضح ہوتی ہے اور دوسرا شفاعت کا اثبات کیونکہ جہنم سے جو لوگ نکالے جائیں گے یہ شفاعت کی شفاعت سے نکالے جائیں گے شفاعت کرنے والے انبیاء ہیں اور سب سے بڑے شفیع المجنبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدیث میں مذنبین کے لیے ان کی چار طرح کی شفاعتیں ثابت ہوتی بار بار کو شفاعت کریں اور آپ کی شفاعت سے بار بار جو گناہ گار لوگ ہیں جہنم سے نکالے جائیں گے اپنے عقیدے کی برکس سے توحید کی برکز سے بیگر انبیاء بھی شفاعت کریں گے صالحین شفاعت کریں گے فرشتے شفاعت کریں گے افراد بھی شفاعت کریں گے اس طرح بہت سے لوگوں کی شفاعت سالت نبی اسلام کے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک بندے کی شفاعت کی برکت سے قبیلہ بر التمیم کہ لوگوں کی تعداد سے بڑھ کر لوگوں کو جہنم سے نکالے گئے یہ تعداد گویا لاکھوں کروڑوں ہو سکتی کیونکہ بر التمیم قبیلہ اس میں علی علیہ السلام کی اولاد سے ہے اور اس کا قیامت رہنا ثابت ہے کیونکہ نبی السلام کی عدیز ہے کہ ہم اشد امتی یا جال کہ بن المیم والے جو ہیں وہ تجار کے مقابلے میں میری امت کے سب سے شدید اور سخت لوگ گزرتے ہم تک رہیں گی تو پھر یہ قبیلہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہے اور نبی السلام کے اشاد کے ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک ہی ای شخص کی شفاعت کی برکت سے قبیلہ بن و کے افراد کی تعداد سے بڑھ کر لوگوں کو جہنم سے نکالے گئے پھر عزیز سے شفاعت بھی ثابت ہوئی شفایت قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت ہے اور اس پر اجماعی امت ہے لیکن کچھ طوائف اللہ جیسے خوارص ہیں مزید ہیں وہ شفاعت کے من کے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا انتخاب کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کو شفاعت نفع نہیں دیتی کفار کو شفاعت نفع نہیں دے گی اس لیے وہ شفاعت کا انکار ہی کرتے ہیں کفار کے لیے شفاعت ہے ہی نہیں اور مذہب ویر کے لیے شفاعت نہیں ہے کیونکہ وہ بنا کر کے کافر ہو گئے خوارج کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ ایمان سے خارج اور کفر میں داخل اور متزلہ کا عقیدہ وہ ایمان سے خارج ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہے ان خوارج اور متضرہ کے عصیدے میں فرق یہ ہے کہ اندر خوارج گناہ کبیرہ کا مرتقب چونکہ کفر میں داخل ہو چکا اس لیے اس کا کتال حلال ہے اور اندر متزلہ چونکہ مرتقب کبیرہ اسلام سے تو خارج ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا لہذا اس کا کتار حلال نہیں ہے لیکن دونوں قیامت کے دن شفاعت کے منکر یہ حدیث اس قسم کی اور بے شمار عزیز ہیں جو اور اللہ کی توضیحات کے مطابق درجۂ متواتر کو پہنچ نہیں ہیں ان تمام حدیث کے روز سے شفاعت حق ہے اس لیے امت عادت سنر شفاعت کا اقرار کرتی ہے ہمارا یہ عقیدہ شفاعت حق ہے اور از بھی ثابت ہے حدیث سے بھی اور امت کے اجماع سے بھی والا حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غنذر قال حدثنا شعبہ قال سمعت ابا احف قال سمعت النعمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ <سؤال> علیہ کو میں یہ فرماتے ہوئے سنا اہل نار جمرۃ یغلی مینہ دماغ کہ اہل النار میں بے دوبارہ سب سے ہلکا شخص جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا احمد احمد نار اذاب احمد النار میں سب سے ہلکے عذاب والا شخص کون ہوگا شیامن کے دن رج وہ شخص ہوگا تو ادا کی اخبار نہیں ہے اس کے جو دو قدم ہیں ان کے اخمس میں ایک انگارہ ایک کوئلہ جہنم کا جلا ہوا ڈال دیا جائے گا یہ اخمس یہ پاؤں کے نیچے کا تلوہ اور بالکل وسط کا حصہ ایڑی اور پنجے کے درمیان جو بالکل وسط کا حصہ ہے یہ زیادہ نرم ہوتا ہے اور زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے اسے اخمس کہا جاتا ہے تو اس کے دونوں قدموں کے اخمص میں یعنی بالکل وسط کے نرم حصے میں ایک کوئلہ ڈال دیا جائے گا یغلی منہ دماغ جس کی شدت سے اس کا دماغ کھولے گا جس کا ماننا یہ کہ وہ ایک کوئلہ اس کے جسم کو اس طرح گرم کر دے گا اس قدر گرم کر دے گا کہ اس کی گرمی اور حیرت سے اس کا دماغ کھولے گا حالانکہ ایک کوئلے کی شکل میں جو ہے جہنم کا عذاب اس کے پاؤں کے نیچے ڈالا گیا مگر وہ اس کے پورے جسم کو انتہائی گرم کر دے گا جس کے نتیجے میں اس کا دماغ یوں کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی کھولتا ہے یہ سب جہنم کی صفات ہیں پیچھے جو حریف گزری یعنی جہنم اس طرح بندے کو جلائے گی اس کی حرارت کہ اس کی کھال جل جائے گی اور اس کی ہڈیاں باہر نکل آئے گی اور اس کا وجود کولے کی طرح ہو جائے گا یہ صفت نار یہ صفت النار ہے کہ جہنم کا عذاب کتنا ہونا پر کتنا شدید ہے اور یہاں جس شخص کی عذاب کا ذکر ہے اس کو احمد و آہل نار یا اذار کہا گیا یہ سب سے ہلکے عذاب والا شخص اور ایک حدیث میں عزیز کہ وہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے بھاری عذاب دیا جائے حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب مگر وہ کیا سمجھے گا کہ مجھے سب سے بھاری عذاب دیا جائے اور وہ عذاب کیا ہے کہ پاؤں کے نیچے کے طلبوں میں دو کوئلے ڈھال دیے جائیں گے یا ایک کوئلے کا ذکر ہے آگے دو کوئلوں کا ذکر ہے یا تو یہ عذاب کا تفاق ہوگا کسی کو کم کسی کو زیادہ اور یاد پھر یہ کہ دونوں طلبوں میں ایک ایک کولا ڈالا جائے گا تو اس طرح دونوں حدیثوں میں ایک مطابقت پیدا ہو گئی اور تصویر کی شکل بن گئی تو یہ عذاب کی تو اس کا دماغ پھولے گا آگے بھی یہی حدیثیں پڑھنے لگا قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسراويل ونبي احاط قال النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اهون اهل النار عذاب يوم القيامه رجل على اثنصي فجميع جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم جيو هي بشير عن گماتے ہیں کہ نبی اسلام کا اشادی ان احما احل نعر اذاب یوم القیام راج الحمد جمرا یاما دماغ ہو بے شک سب سے ہلکے عذاب والا شخص قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کے دونوں قدموں کے اخمص میں یعنی بیچ والے حصے میں جو نرم ہوتا ہے رکھا جائے گا جمرادانی دو انگارے یا دو کوئلے جہنم کی آگ کے یغلی منہ ماں دماغ جن سے اس کا دماغ کھولے گا جن سے اس کا دماغ کھولے گا حالانکہ باقی سارا جسم آگ سے بچا ہوا ہے مگر ان دو کوئلوں کی اتنی حرارت ہوگی جسم کو وہ دو کوئلے اس قدر گرم کر دیں گے کہ وہ گرمی دماغ پر پہنچ جائے گی اور دماغ کھولے گا کیسے کما یگ دل مرجل بالخو کھو جیسے مرجل یا تانبے کے برتن کو کھولتے ہیں جیسے مرجل میں پانی کھولتے مرجل یعنی تانبے کا برتن ہو یا پیجل کا برتن ہو اور اس میں پانی رکھا جائے گرم کرنے کے لیے تو جو برتن بتاتے خود بہت گرم ہو جاتا ہے اور مزید پانی اس میں کھولتا ہے مرچل اور کمکم وہ برتن جس کا منہ اوپر سے چھوٹا تھا جیسے آج کل کیٹلی یا چینک ایسی بنائی جاتی ہے جس میں پانی گرم کیا جاتا ہے تو وہ کمکم یل دل مرجالو دل قوم کے الفاظ جس کو مانا سیدھا نہیں بنتا اس لیے حاضر نے اس کی ایک تعریف یہ کی کہ دل بال مانا مائن یا تو مرجل مائل قمکم یعنی جس طرح مرجل میں پانی کھولتا ہے اور ساتھ ساتھ کمکم میں اور کمکم کیتلی کہہ لو یا پانی جو گرم کرنے کے چینک مخصوص وہ کہہ لو اس میں پانی کھولتا ہے اور بال نسخوں میں کما یا مرجل عبل قوم قم کے الفاظ وہ مانا سیدھا ہے جیسے مرجل یا قمکم میں پانی کھولتا ہے تو مرجل تاندے کا برتن اور قمکم وہ بردن جو چھوٹے منہ والا ہو جیسے ہمارے یہاں کیتری ہوتی ہے اور جس میں پانی گرم کیا جاتا ہے یہ حدیث بھی جہنم کی ایک صفت بیان کر رہی ہے کتنا ہولناک اور شدید لذاب ہوگا کہ صرف دو کوئلے پاؤں کے نیچے ڈال دیے گئے اور اس سے انسان کا دماغ کھول رہا ہے وہ دو کوئلے پورے جسم کو گرم کر دیں اتنا شدید کہ دماغ کھولے گا اس تعلق سے حدیث میں چار طرح کے الفاظ آتے ہیں ایک کوئلوں کوئلے کے ڈالا جائے یعنی پاؤں کے نیچے کوئلہ ڈال دیے گئے ایک یا دو کوئلے دوسرا جہنم کی آگ کے دو جوتے پہنا دیے گئے اور تیسرا جہنم کی آگ کے دو تسمے اور چوتھا زخذہ کا لفظ ہے جو آگے دھی سارہ ابو طالب کے حوالے سے اللہ کے نبی اللہ کہ میری شفات سے اس کو اتنا فائدہ ہو جائے گا کہ اس کا اذا ہلکا ہو جائے گا زحزہ میں ہوگا اور زحزہ فرمایا کہ یہ جہنم کا وہ تنخہ ہے جس میں آگ صرف پاؤں کو چھوڑے گی تخن تک اور اس کی شدت سے بھی دماغ کھولے گا تو جہنم میں جو آہل نار ہیں جن کو ہلکا عذاب ہوگا ان کے یہ چند سیڑے چند جملے استعمال ہوئے بعضوں کو جہنم کی آگ کے دو جوتے پہنائے جائیں گے بعضوں کو دو تسمے باندھے جائیں گے آگ کے اور بعضوں کے پاؤں کے نیچے کوئلے رکھے جائیں گے اور بعدوں کا آزاد ایسا ہوگا کہ ایک کا جس میں صرف پاؤں کو آگ چھوڑے گی ٹخ نہ تکے اور باقی جسم آگ سے محفوظ ہوگا مگر اس میں اتنی شدت ہوگی کہ ان سب کا دماغ کھولے گا یہ ساری احادیث اس آگ کی صفت پر مبنی ہیں وہ کتنی ہوناک اور شدید ازاد ہے اور کتنا شدید اللہ کا آزاد ہے Yeah. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أمر عن خيسمة عن عدي بن حادم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعود منها ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعود منها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجده بكلمة ضيبة یہ حدیث علی بن ہاضم رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد گرامی ہے بلکہ ذاکر نار ایک مجلس میں آپ تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے تو آپ نے جہنم کا ذکر کیا تو اشاہ بھی بج رہے گی اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر لی ہے اپنے چہرے کو پھیر لی ہے دوسری جانب کر لی ہے اور اس سے پناہ تلب کی اللہ تعالی کی تم پھر آپ نے جہنم کا ذکر کیا فاشا وجہ اور پھر آپ نے اپنے چہرے کو ہٹا لیا تیزی سے پیچھے کو پھیر لیا فتعمین پھر جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کرم مقابلہ پھر فرمایا اتنا خدنا شکم ہو رہا بچا جہنم سے آدھی کھجور خرچ کر کے تو من اور جو آدھی کو بھی نہ پائے فات کالم دن وہ اچھی بات کر کے اچھی بات کے ذریعے جہنم سے بچے اس حدیث میں بہت سے امور ہیں نبی علام کی مجلس اور صحابہ کے سامنے موجود ہونا جو اس بات کی لینے کے صحابہ کے نام نبی السلام سے علم لینے کے حدیث تھے ہر وقت منتظر رہتے کہ آپ کوئی بات ارشاد فرمائیں اور ان کو علمی فائدہ ہو ایک دن آپ تشریف فرما تھے صحابہ کے ساتھ تھے اچانک آپ نے جہنم کا ذکر کیا اور اپنے چہرے کو تیزی سے پیچھے ہٹایا جس سے صحابہ یہ سمجھے کہ گویا نبی علیہ السلام کو آگ دکھائی جا رہی جو آپ کے چہرے کے آثار ہیں ان سے یہ ظاہر ہو رہا ہے اور چہرے کو پیچھے ہٹا لینا تیزی کے ساتھ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ گویا آگ اللہ کے نبی کے سامنے کی گئی ہے اور ایسا کیوں کیا گیا تاکہ آپ کو دیکھ کر یہ تأثر آپ کا ابھرے گا جس انداز سے آپ صحابہ کو نصیحت فرمائیں گے یقیناً بڑی وہ مؤثر اور کارگر ہوگی چلانچہ آپ نے آگ کا ذکر کیا اور پھر اپنے چہرے کو پیچھے پھیر لیا اور فتح پھر اس آگ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ تعلیم کی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جو سید ولاد آدم ہیں اور سارے انبیاء کے بھی سردار ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ کے محتاج ہیں ہر بندہ اللہ کی پناہ کا محتاج ہے اور یہ پناہ کا عقیدہ تعاون انتہائی مارے کا عقیدہ ہے کہ ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پناہ دینے پر قاضر کوئی مشکل سے مشکل گھاٹی ہو اللہ تعالیٰ کے گنا کرم کرے حتیٰ کہ اپنے گناہ ہو گناہوں کی سیاہ کاریاں ہوں زمین سے آسمان تک کے گناہ ہو یہ سید اور استفار میں نبی اسلامیت آ گئی تھی یہ الفاظ ادا کرے کہتا رہے اللہ و اینی اعوذ تو من شر ما نہ رکھوں یہ اللہ جو کچھ میں اب تک کر چکا ان کی معاشیتیں گناہ چھوٹے بڑے اعلانیہ اور خفیہ ان تمام گناہوں کے شر سے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ رض پناہ کرو پھر اپنی زندگی بھر کے گناہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے تجرب کرے اور اس کی پناہ کا طالب ہو مگر سانتا عقیدہ سے ہوتے اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ طلبید ہے اور اللہ تعالیٰ ہی پناہ دینے پر قابر اور کوئی نہیں اس عقیدے کے ساتھ اللہ تعالی عقیدے نے پناہ دے گا اب جناب محمد اللہ اللہ صلی علیہ وسلم بار بار فتح پردہ دن جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر بار بار پناہ طلب کرے اور یہ پناہ طلب کرنے کا عقیدہ اتنا مرکزی عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کی تکمیل اختتام اسی عتیجے پر ہوئے جو آخری دو صورتیں ہیں تعبت مسل حمل مطالب نبی السلام کی حدیث ہے کہ ان دو صورتوں میں جو تعاون ہے جو پناہ طلب کرنے کا انداز ہے ایسی پناہ کبھی کسی نے نہیں طلب کی جتنی شریعتیں گزری امتیں گزری صحابت علیان گزرے امتیں گزری انبیاء گزرے لیکن جو پناہ کے سیدھے ان صورتوں میں استعمال ہوئے مصعب دین میں سے کسی نے اس اسلوب کی پناہ طلب نہیں کی جس پر ہمارا یہ قرآن ختم ہو رہا ہے اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے تعلق سے ان صورتوں کی بڑی اہمیت ہے انہیں پر قرآن کی تکمیل ہو رہی اور تکمیل بھی اور پناہ کی تلبی اس انداز سے ہو رہی ہے اس کے مخاطب محمد الرسود اللہ خود آپ کا ہو تاکہ دنیا کو پتا چلے جائے کہ آپ بھی حالانکہ سیدی بار آزم ہیں مگر خالق کائنات کی پناہ کے محداز ہیں خود آپ کا ہی خود آڑود گرم الخلا آپ خود آڑو بناس ملک مینشواس الخن آپ کہیں دنیا کو پتہ چل جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ کے محتاج ہیں تو انہی پر قرآن کی تکمیل ہو رہی ہزار ہے آپ بار بار جہنم سے پناہ طلب کریں اللہ تعالیٰ کی ثم مقابلہ پھر آپ نے فرمایا کہ اتنا النار جہنم سے بچ جاؤ بلاشر کا تمرا آگے کچور خرچ کر کے جہنم کا خوف دلایا یہ ایک دردناک عذاب ہے عذاب العلیم عذاب المحیم العذاب الشد الزاب الکبر بچا اس سے بلو بے شکرا خواج ہی خرچ کر کے یہاں ان علمی فائدہ یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا موقع آپ کے سامنے بن جائے تو اس کو حقیر نہ جانو بلکہ اس کو اپنا لو ہو سکتا ہے وہ چھوٹی نیکی اللہ تعالی قبول کر کے آپ کو جہنم سے بچا لے آدھی کھجور گی تو زمان اللہ یہ اللہ تعالی کا انعام اور احسان کہ بندے کا اتنا سا عمل بھی قبول کرنا بڑا قدردار ہے ان نہ غفور ان شکور غفور ہے گناہوں کو بخشنے والا اور شکور نیکی میں قدر کرنے والا غفور ایسا ہے کہ پہاڑ جیسا گناہ بخش دے اور شبور ایسا ہے کہ آدمی کھجور تک قبول کر لے بلکہ ایسا شگور ایسا قدردان ہے کہ بندے کی کھجور اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور اس کو پالنا شروع کر دیتا ہے اور کیا مطلب پلتے پلتے وہ کھجور اور پہاڑ بن چکی ہوتی یہ اس کا اس کی قدردانی تو آپ کا نام کیا ہے اگر آدھی کھجور بھی خرچ کرنے کا موقع ہے تو وہ خرچ کر دو اس کو حقیر نہ جانو کسی احساس کمزنی کا شکار نہ ہو اس کا ایک فائدہ انداز کو قبول کر لے گا دوسرا فائدہ جس سائل کو آپ دیں گے اس کو آدھی کھجور آپ نے دے دی کوئی ایک کھجور کسی اور نے دے دی کسی اور میں دے دی تو اس کی جھولی بھر سکتی ہے اور اس کے بچے اس سے سیر ہو سکتے ہیں ان کا پیٹ بھر سکتا ہے تو اس میں آپ کی کھجور بھی شامل ہوگی تو اس کو بالکل حقیر نہ جانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان اور اس کا انعام کہ اگر وہ بخشنے پر آئے تو پہاڑی سے گناہ کو بخش دے اور قبول کرنے پر آئے تو ایک ذرہ برابر نیکی بھی قبول کریں بلکہ فرمایا کہ پرمند ہے خبر کرم طیبہ اور جو شخص نہ پائے آدھی کھجور بھی تو وہ کرنا طیبہ استعمال کرے کلمہ طیبہ بھی آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے کلیم طیبہ کیا اس فائل کو دینے کے لیے کچھ نہیں آپ کے پاس حتیٰ کہ کھجور بھی نہیں تو آپ سے اچھی بات کرنے دیں اخلاقی نہ کریں اس کو جھاڑ پلا کے روانہ نہ کرنے کہ تم کیا ہو بس تمہارا ماننا کھڑا میں ہر وقت آ جاتے. بلکہ اچھی بات کہیں اس کو روانہ کر دے دعا دے کہ اللہ آپ کو دے گا اللہ آپ کا گھارا کر دے اللہ آپ کو رسو کی فرامانی دے اچھی بات کہے کہ اس کو روانہ کر دے تو اچھی بات بھی آپ کو جہنم سے بچا سکتی ہے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے چالیس فسائل کا ذکر کیا صحیح بخاری کی حدیث ہے چالیس فسائل ہیں ان کا تعمیر نہیں کیا آپ ہیں وہ ساری چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی باتیں جو بندہ ان میں سے ایک کام بھی کرنے میں کامیاب ہو گیا بس اس کو ثواب کا یقین ہو اور اس حدیث میں جو واعدہ اس کو وہ سچا جانتا ہے یہ ہاتھ دو شرطیں اربون خسلاً چالیس کام میں من واحد جو شخص ان میں سے ایک کام کرنے میں کامیاب ہو گیا یہ دو شا ضواب ہے و تصدیق ہے ثواب کا یقین ہو یہ سواب ملے گا اور واقع سچا جانتا ہو تو اللہ تعالی اس ایک کام کی وجہ سے اس کو جنت کا داخلہ عطا کروا دے ممکن ہے ایک سائل آیا آپ آب آدمی کھجور ہے ہو سکتا ہے آدمی کھجور بھی انچالیسائل میں ہو یہ دین کی بڑی وسعت اور سماحت ہے برکت اتنا سا عمل بھی جہنم سے بچاؤ کے لیے حفاظت کر سکتا ہے اور اگر آدھی بجور نہیں ہے تو فرق کلیمہ دن طیبہ دن پھر کلیمہ طیبہ جو ہے وہ اختیار کرو اچھی دعائیں دے کر اپنے بھائی کو رخصت کر دو تو وہ کلیمہ طیبہ بھی آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے اور آپ کی بچاؤ کا باعث بن سکتا ہے جی قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوذي عن جديد عن أبد الله بن خباب عن أبي سائد بن الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر عنده أمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في من النار منه ام دماغی یہ حدیث سعید ابو سعید ہودری عنہ کی روایت سے ہے فرماتے ہیں کہ نبی اسلام سے انہوں نے یہ بات سنی کب بطو کے رائندہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کہ و تنفر اور شفا دی عمر انہیں نفا دے قیامت کے دن میری شفاعت جو نبیر اسلام کی شفاعت ہے وہ کئی اقسام تھی شفاعت ایک کمرہ حساب و کتاب شروع کرنے کی شفاعت اور ایک شفاعت جو مضمب ان کو جہنم سے بچانے کی وہ داخلے نہ کیے جائیں اور شفاعت کی برکت سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں اور تیسرا شفاعت کہ داخل ہو چکے ان کو نکالنے کی اور چوتھی شفاعت تخفیف کی کہ ان کا عذاب ہلکا ہو نکالے تو نہیں جا سکتے لیکن عذاب میں تخفیف ہو جائے آپ کی شفات سے تھوڑا آپ نے فرمایا کہ تنفع عمر یوم نا کہ شاہد ابو طالب کو میرے چچا کو قیامت کے لیے میری شفا نفع دے دے اور نفع کیا دے فیوزر زخذا جن انہیں ڈال دیا جائے زخزار میں یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے جس کا نام زخزار ہے اس میں ان کو ڈال دیا جائے یا ہی جس میں آگ ان کے ٹخنوں کو پہنچے گی کہ پورا پاؤں آگ میں ڈوبا ہوگا اور ٹپنوں تک آگ ہوگی یا دماغ ہی جس سے ان کے دماغ کا اوپر کا حصہ بھی کھولتا ہوگا جوش مارتا ہوگا جیسے چولہے پر ہڈیا کا پانی جوش مارتا ہے کیونکہ ابو طالب نے ندی نظام کی بڑی خدمت کی تھی لیکن جیسے کہ آخری آپ کے مرز الموت کا قصہ ہے آپ نے زندگی بھر ان کو داڑھ کلمے کی توفید کی نہ پڑھ سکے حتی آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کے چچا جس طرح برف پر ہیں تو اللہ کے پھر امر بھاگے ماں تشریف لے گئے اور وہ کمرہ شناطیر فریض سے بھرا ہوا تھا اور کوئی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا تھا تو آپ نے اس کمرے کی چوکٹ سے ہی آواز لگائیں گے یا چچا کلمہ پڑھ لیجیے مگر وہ دائیں بائیں سب کو دیکھ رہے ہیں ابو چہر جیسا لعین بیٹھا ہوا ہے ابو لہب جیسا اور یہ سب منع کر رہے ہیں کلمانہ پھڑو کلمہ نہ ڈھڑو اور ان کی بادش نے مان کی کلمہ نہیں پڑا حتیٰ کہ اللہ کے پر جگہ بناتے بناتے چار بہت تک پہنچ گئے اور فرمایا کہ کوئی لا الا لزر نہیں میرے کان میں پڑھ لیجیے اور ہاتھ جو لگا کہ قیامت میں قیامت کے دن اس کلمے کو حجت بنا کر آپ کو بخشوانے کی پوری کوشش کروں گا مگر کان میں بھی نہ پڑھ سکے جو ایک ان کے دوست تھے پرانے جاہلیت کے کفر کے وہ ان پر غالب آ گئے اللہ کی حکمت اور اس کی مشیت لیکن نبی اعظم کی خدمت بہت کی تھی تو آپ نے فرمایا کہ میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت اتنا نفع ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں نے کر دے اور وہ تخریف یہ ہے کہ ان کا پورا جسم اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ رکھے اور صرف ان کو آگ کے دو جوتے پہنا دے مانا پاؤں میں آگ ہو ٹخنوں تک اتنی سی آگ لیکن اس میں اتنی شدت ہوگی اس قدر وہ ہولناک آگ ہوگی کہ یبلی دن ہو ام و دماغی کہ اس سے ان کا دماغ کھولے گا جیسا کہ چوہے پر ہنڈیا کا پانی کھولتا ہے تو اس عدیث میں بھی جہنم کی ایک صفت مذکور ہے اور وہ جہنم کی آگ کی شدت ہے کہ حالانکہ آگ صرف پاؤں تک ہوگی مگر پورے جسم کو اتنا گرم کر دے گی کہ اس جسم اس اس وہ گرمائش جو ہے اس سے دماغ کھولے گا جیسے آپ نے چولے پر پانی کھولتے ہوئے دیکھا ہو یہ اس کے دماغ کا عالم ہوگا اور دماغ کا ایک اسلوب ہوگا کہ اس جسم کی گرمی سے وہ کھولے لے گا حالانکہ وہ گرمی جسم کے ساتھ براہ راز نہیں ہوگی بلکہ صرف پاؤں تک آگ ہوگی اور وہ پوم کی آپ جسم کو گرم کر دے گی جس سے ان کا دماغ کھولے